السلام علیکم ہم گرافز کے سلسلے میں ٹریورسل First ڈیپتھ اور Breath فرسٹ سرچ کے بارے میں کافی ڈسکشن کر چکے ہیں پچھلی دفعہ ہم نے اس کی دو تین مثالیں دیکھی لاسٹ مثال ہم نے ٹاپولوجیکل سارٹ کی دیکھی آج ہم ڈیپھ فر سرچ کی ایک اور اپلیکیشن دیکھتے ہیں وہ ہے اسٹرانگ کمپوننٹس اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ میں نے گرافز کی انٹروڈکشن میں یہ کہا تھا گرافز جو ہیں وہ ایز اے ماڈلنگ ٹول استعمال ہوتے ہیں کافی پروبلم کے حل تلاش کرنے کی خاطر اور اس میں جو ایک کامن ایپلیکیشن کمیونکیشن نیٹورکس یعنی کمپیوٹر نیٹورکس جس میں ڈیٹا ہے وہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے یا فون سسٹم کو آپ لے لیں وہ بھی ایک کمیونکیشن نیٹورک ہے ٹرانسپورٹیشن نیٹورکس جس میں آپ کی روڈس جو ہیں چاہے وہ شہر کے اندر ہوں یا ملک کے اندر ہو یا میں پوری دنیا میں ہوں اسی طرح ایئر لائن سسٹم جو ہے اس کو بھی آپ اگر دیکھیں تو وہ بھی ایک بہت بڑا کمیونیکیشن نیٹورک ہے ایسے نیٹورکس میں ایک چیز کا پتہ چلانا بعض بہت ضروری ہوتا ہے کہ کیا آپ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ جا سکتے ہیں کہ نہیں یعنی کہ آپ کا جو گراف ہے اگر آپ نے اپنے کمیونیکیشن نیٹ ورک کو ایک گراف کی صورت میں اب ریپرزینٹ کر لیا ہے تو کیا اس میں کنیکٹوٹی ہے کہ نہیں یہ اب آپ نے انٹرنیٹ میں بھی دیکھ لیا ہوگا کہ بعض کا لگتا ہے کہ آپ آئی ایس پی تک تو پہنچ جاتے ہیں میں کسی لوکل ویب سائٹ تک چلے جاتے ہیں لیکن کوئی دور کی سائٹ ہے وہاں آپ جان نہیں سکتے اور خیال یہ آتا ہے کہ شاید یہ جو سائٹ ہے یہ کنیکٹڈ ہی نہیں تو ان جنرل اگر آپ ٹرانسپورٹیشن نیٹورکس کو دیکھیں اس میں کمیونیکیشن نیٹورکس کو دیکھیں یا اور ایسے نیٹورکس جس میں یہ ایشو اگر آ جائے کہ کیا اس نیٹورک میں جو نوڈس ہیں اور اگر اس کو آپ نے گراف سے ریپرزینٹ کیا تو کیا ورڈسیز جو ہیں وہ اپس میں کنیکٹڈ ہیں کہ نہیں یہ کنیکٹوٹی جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ جیسے ہم دیکھ چکے ہیں پاتس کو تلاش کرنے کی خاطر ہو سکتا ہے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں منیمم پاتس جو ہے اس کے لیے بھی کاروائی کرنی ہوگی کہ دو ورڈسیز یا ایک ورٹکس سے باقی ورٹسیز یا تمام ورٹسیز کے درمیان میں شارٹ اسپات کیا ہیں یہ شارٹ اسپاتم جو ہے یہ بھی ٹیلیفون نیٹورکس ڈیٹا نیٹورکس انٹرنیٹ میں خاص طور پہ اور جو آپ کے روڈ انفراسٹرکچر ہیں اس پہ کافی استعمال ہوتا ہے تو آئیے میں آپ کو یہ جو پرابلم ہے اس کو گراف تھری کے پوائنٹ آف ویو سے اپریزنٹ کرتا ہوں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ڈیپتھ فور سرچ جو ایک ٹیکنیک ہے ٹریورسل کی اس کے ذریعے ہم یہ جو کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے اس کو کیسے حل کرتے ہیں اور اس جو چیز کا جو ڈسکشن میں شروع کر رہا ہوں اس کا اس کا نام میں نے اسٹرانگ کمپوننٹس دیا ہے اس کا عنوان اسٹرانگ کمپوننٹس ہے تو میں یہ بھی اب ڈیفائن کروں گا کہ کمپوننٹس کا کیا مطلب ہے اور پھر یہ اسٹرانگ کمپوننٹس ہیں وہ کیا چیز ہوتے ہیں We consider an important connectivity problem with diagraphs. I have directed graphs here because generally communication networks may direction be also come, for example, if you transportation or road networks, then there are one-way streets. When digraphs are used in communication and transportation networks, people want to know whether their networks are complete, complete in the sense دیر ایٹ از یہ باتیں میں نے ابھی تمہید میں بیان کی ہیں کہ اگر آپ ایک کمیونیکیشن نیٹورک بنا رہے ہیں تو اس میں آپ چاہیں گے کہ فرض کریں ایک گھر میں آپ رہتے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ اس گھر سے شہر کے باقی حصے جو ہیں وہ ایکسیسبل ہیں یعنی کہ آپ کے گھر سے سڑکیں ایسی ہیں جن سے آپ شہر کے مختلف حصوں میں جا سکتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے ڈائگراف از اسٹرانگلی کنیکٹڈ ایف فار ایوری پیئر آف ورڈ سیز یو کم اے وی وچ آر امنگس دا سیٹ اور ان دا V وی یو کین اب یہاں پہ دیکھیے کہ میں نے دو وڈ سیز یو اور وی لیے اور اس پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یو سے آپ وی جا سکتے ہیں اور وی سے یو واپس آ سکتے ہیں We would like to write an algorithm that determines whether a diagraph is strongly connected. In fact, we will solve a generalization of this problem of computing the strongly connected components of a diagraph. اب یہاں پہ میں نے connectivity کے جو بات کی ہے. میرے خیال میں یہ تو آپ کو سمجھ آگئی ہے. یہ بڑی سمپل سی بات ہے۔ آپ کے پاس ایک نیٹ ورک ہے جس کو آپ نے گراف سے ریپرزینٹ کیا یا آپ کے پاس ایک سمپل ڈایاگراف ہے جس میں ورڈسیز ہیں اور ڈائریکٹڈ ایجز ہیں اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر میں کوئی دو ورڈ لے لوں یو اور وی کیا میں یو سے وی جا سکتا ہوں ڈائریکٹلی ضروری نہیں یہ نہیں کہ وی سے ڈریکٹلی یو اور یو سے ڈائریکٹلی وی یہ بھی پوسیبل ہے نہیں یہ کہ کیا جو گراف کے اندر ایجز ہیں جو کہ ڈائریکٹڈ ہیں یو سے میں کوئی رستہ تلاش کر کے وی تک پہنچ جاتا ہوں اور دوسرا کیا میں وی سے واپس یو آ سکتا ہوں یا سمپلی یہ کہ کیا میں وی سے ایجز کو فالو کرتے ہوئے واپس یو آ سکتا ہوں اور چانسز ہیں کہ یہ وہ ایجز نہیں ہوں گے جن کو فالو کر کے آپ یو سے وی پہنچے تھے اب جو صورتحال سامنے نظر آئے گی ایونچولی جس پرابلم کو ہم سالو کریں گے اس میں ہم یہ تو شاید نہ چاہیں کہ پورے کا پورا گراف جو ہے وہ سٹرونگلی کنیکٹڈ ہے یعنی کہ ہر پیر جو ہے یو اور وی کوئی سے دو ورڈ لے لیں وہ آپس میں یو سے وی اور وی سے یو رستہ رکھتے ہیں ہم اس کی ایک جنرلائزیشن دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ گراف میں ایک قسم کے سب سیٹس بنیں گے ورڈ کے جس میں اگر آپ اس سب سیٹ میں چلے جائیں تو اس سب سیٹ کے تمام یو اور وی جو ہیں پیئرز وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں اسی طرح اور سب سیٹ جو ہے اس میں بھی یہی خاصیت آ جائے گی اور ایونچلی جو آپ کا پورا گراف ہے اس کے ایک لحاظ سے حصے بن جائیں گے سب سیٹس بن جائیں گے جن کو ہم سٹرونگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس کہیں گے یعنی کہ ایک بڑے ڈائگراف کے اب یہ کمپوننٹس ہیں میرا خیال ہے مناسب ہے کہ یہ جو اسٹرانگ کمپوننٹس کنیکٹوٹی والی بات ہے اس کو ہم ایکچوئل گراف کی ایگزامپل لے کے پھر اس, اس سے یہ چیزیں دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تاکہ جو پرابلم ڈیفینیشن ہے وہ ایٹ لیسٹ کلیئر ہو جائے تو آئیے میں اب آپ کو ایک مثال کی جانب لئے چلتا ہوں جس کو ہم استعمال کریں گے پہلے اس پرابلم ڈیفینیشن کے لیے اور پھر ہم اس کے اوپر جو اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپونیٹس والا الکردم ہے اس کو چلائیں گے اور دیکھیں گے کہ جو نتیجہ ہمیں حاصل کرنا ہے وہ ہم کیسے حاصل کریں گے اس میں بھی ڈیپتھ فار سرچ ٹیکنیک جو ہے ٹریورسل کی وہ استعمال ہوگی اب اس تصویر خاکیہ میں میں نے ایک ڈائریکٹڈ گراف دکھایا ہے جس میں سمپلی چند نوٹس ہیں جن کے نام اے بی سی ڈی ایف جی ایچ آئی اور ان کے درمیان اب میں نے یہ ایجز شو کیے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کنیکٹوٹی کے حوالے سے اگر میں آپ سے سمپلی پوچھوں کیا اے سے ایچ جا سکتے ہو اور واپس آ سکتے ہو کہ نہیں اگر یہ سوال اس تصویر پہ آپ سے میں پوچھوں تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ آپ یہ مختلف جو ایجز ہیں ان کو ٹریورس کر کے یہاں پہ, پہ پہنچنے کی کوشش کریں ہاں یہ آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ ڈیپتھ فرسٹ سرچ ٹری بنا لیں یا بری سرچ ٹری بنا لیں پہلے اور اس سے آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ سے جا سکتے ہیں دوسرا سوال بھی ساتھ ہے سے کریں آپ ایچ پہ پہنچ کے کیا ایچ سے واپس اے پہ آ سکتے ہیں کہ نہیں اسی طرح کوئی اور نوٹ لے لیں ای لے لیں کیا ای سے سی جا سکتے ہیں اور سی سے واپس ای آ سکتے ہیں کہ نہیں اب ان جنرل اگر یہ گراف جو ہے بہت بڑا ہو جائے تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کوشچن جو ہے ہر پیر کے لیے جواب دینا جو ہے مینولی تو کافی مشکل ہو جائے گا تو آپ چاہیں گے کہ کوئی ایسا الردم ہو جس کے ذریعے یہ جو ان ورڈ کے درمیان کنیکٹیوٹی ہے یہ ہمیں کسی طرح پتہ چل جائے البتہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس پرابلم کو ہم سالو کریں گے وہ یہ نہیں کہ پورا گراف جو ہے ہم یہ بتائیں کہ وہ کنیکٹڈ ہے کہ نہیں یعنی ہر پیر جو بنتا ہے ورڈسیز کا ان کے درمیان یو سے وی اور وی سے واپس یو رستا ہے کہ نہیں ہم جو پرابلم سالو کریں گے اس میں ہم کمپونیٹ ڈھونڈیں گے یعنی سیٹس آف ورڈسیز یا سب سیٹ آف جن کے درمیان فل کنیکٹوٹی ہوگی تو ایک لحاظ سے میں اگر یہ الگ چلا دوں اور اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کروں تو پھر پرابلم کا آپ کو بالکل صحیح اندازہ ہو جائے گا تو لیجیے میں آپ کو اس کا فائنل آنسر بھی بتا دیتا ہوں وہ اب اس خاکے میں ہے یہاں پہ اب میں نے ان سفید دائروں کے ذریعے جو تین کمپونٹس ہیں جن کو اسٹرانگ کمپونیٹس کہا جاتا ہے وہ اس گراف میں دکھا دیے ہیں اب ان کمپونیٹس کی خاصیت دیکھیے کہ ان میں سیٹس آف ورڈسیز ہیں اس گراف کے اور ان کی خاصیت کچھ یوں ہے کہ اگر آپ ان سیٹس آف ورڈ کو دیکھیں اے بی اور سی یہ آپس میں فلی کنیکٹڈ ہیں وہ اس طرح کہ میں اے سے سی اور سی سے واپس اے آ سکتا ہوں یقیناً اے سے بی بی سے سی اور سی سے ڈائریکٹلی اے اسی طرح اے سے بی اور بی سے واپس اے اگر میں آنا چاہوں وہ بھی میں کر سکتا ہوں اے سے بی میں ڈائریکٹلی آیا اور بی سے واپس C سے اے میں واپس آ سکتا ہوں یعنی یہ تین ورڈسیز جو ہیں یہ آپس میں فلی کنیکٹڈ ہیں اسی طرح ڈی اور ای e جو ہے یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ فلی کنیکٹڈ ہیں ان کے درمیان ڈائریکٹ کنیکشن ہیں ڈی سے ای e اور ای e سے واپس ڈی اس طرف آئیے تو یہ چار ورز بھی آپس میں فلی کنیکٹڈ ہیں اور وہ یوں کہ اگر آپ f سے h فار جانا چاہیں تو f سے g, g سے i, i سے پھر h اور اگر واپس f آنا ہے تو h سے i اور یہاں ڈائریکٹلی آپ f پہ واپس آ سکتے ہیں یہ ہیں وہ تین سٹرونگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس اب دیکھیے یہاں پہ میں نے سٹرونگلی کنیکٹڈ گراف نہیں کہا میں نے کہا ہے کہ اس گراف میں کمپونے ہیں جو آپس میں جو ان کے ورڈسیز ہیں وہ فلی کنیکٹڈ ہیں البتہ یہ کمپونیٹس کے درمیان جو کنیکٹوٹی ہے وہ اس طرح ٹو وے نہیں کہ آپ ایک کمپونٹ سے دوسرے کمپونیٹ میں جائیں تو وہاں سے آپ واپس آ سکتے ہیں تو آئیے یہ کاروائی بھی دیکھ لیجیے البتہ یہاں پہ میں نے جیسے کہ ارض کیا میں نے آپ کو وہ آنسر بتا دیا ہے کہ اگر جو بھی الگردم آپ استعمال کرتے تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہوتا کہ اس گراف میں تین سٹرونگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس ہیں یہ جو دوسری بات ہے کہ یہ سٹرونگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس آپس میں ان کی کیا کنیکٹوٹی ہے وہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ اگر سفید دائرے کو آپ ایک سنگل نوڈ سمجھیں تو اس نوٹ سے میں ادھر آ سکتا ہوں کیونکہ دیکھیے یہ اے سے ڈی کے درمیان جو ایج ہے یہ مجھے اس جگہ سے یہاں پہ لا سکتا ہے اسی طرح میں اس کمپوننٹ سے اس طرف آ سکتا ہوں اس کمپونٹ میں کمپوننٹ سے میں دو رستوں سے ادھر آ سکتا ہوں البتہ یہ معاملہ کہ اگر میں ادھر آ جاؤں تو ادھر سے اس سفید کمپوننٹ سے دائرے والے کمپونٹ سے واپس ادھر جانا چاہوں تو دیکھیے میرے پاس کوئی رستہ نہیں نہ میں ادھر سے جا سکتا ہوں نہ میں ادھر سے جا سکتا ہوں یہاں اب ثابت ہوا کہ یہ کمپوننٹس جو ہیں یہ آپس میں تو سٹرونگلی کنیکٹڈ ہیں البتہ ان کے درمیان کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اس طرح ٹو وے نہیں کہ یہاں سے یہاں یہاں سے وہاں ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ اگر یہاں سے آپ ادھر آ سکتے اور ادھر سے واپس جا سکتے تو پھر یہ علیحدہ علیحدہ کمپوننٹس نہ ہوتے پھر ایک یہ پورا سنگل کمپوننٹ بن جاتا اچھا اب یہ جو صورت حال ہے ایک بڑے گراف میں میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں سٹرونگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس یعنی اس کے اندر ہر پیئر جو ہے میوچلی ریچبل ہے یہاں پہ ہر پیئر میوچلی ریچبل ہے اور یہاں پہ بھی ہر پیئر میوچلی ریچبل ہے میں اب یہ کرتا ہوں کہ ان کو میں سپر نور یا سپر وٹیکس بنا کے کچھ اس طرح پیش کرتا ہوں کہ اب میں نے دیکھیے کہ ایک سنگل ورٹیکس بنایا جس کا لیبل میں, یعنی اور e اور اچھا میں نے یہ کیا ہے کہ گراف کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ اس کمپونیٹ سے میں ادھر آ سکتا تھا اس کمپونیٹ سے بھی میں ادھر آ سکتا تھا اور یہاں سے میں ڈائریکٹلی آ سکتا تھا ہاں یہ آپ یاد کریں کہ یہاں سے اصل میں دو رستے تھے جو مجھے اس کمپونٹ کے جو ورڈسیز ہیں ادھر سے یہاں پہ لے آتے تھے یہاں پہ البتہ اب میں نے اسٹرانگ کمپوننٹس کا ایک گراف بنایا ہے جس کا نام ہے کمپوننٹ ڈیگ کمپوننٹ ڈوریکٹیڈ اے سکلک گراف یہ کاروائی ذرا سمجھ لیجئے کہ میں نے کیا کیا ہے ایک گراف مجھے دیا گیا تھا ڈایا اس میں سائیکلز ہیں یہ میں نے نہیں کہا کہ وہ اے ہے اس میں سائیکلز ہو سکتے ہیں نہ بھی ہوں ایسی کوئی شرط نہیں ہے یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے اے گراف دو اس پہ میں نے کسی طرح کوئی ایلبردم چلا کے وہ سٹرونگلی کمپوننٹس کنیکٹڈ کمپوننٹس جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا وہ آئیڈینٹیفیکیشن کیا تھی میں نے سب سیٹ ورڈ سی کے ڈھونڈے جو کہ آپس میں یہ میوچلی ریچبل جو ہے پراپرٹی وہ رکھتے ہیں میں نے ان کمپوننٹس کے ورڈ کو لمپ کر کے اکٹھا کر کے ایک سپر ورڈس بنا دیا اور اس سے پھر میں نے ایک نیا گراف بنایا جس کو اب میں کہہ رہا ہوں کمپوننٹ ڈوریکٹڈ اے سیکلک گراف دیکھیے اب آل آف اے سڈن وہ اے سیکلک ہو گیا ہے کہ اس میں سائیکل نہیں ہے یہ کیا وجہ ہے کہ ایسا ہو گیا ہے یہ میرے خیال میں سمجھنا مشکل نہیں ہے کیونکہ ایک لحاظ سے اگر سائیکلز اس میں ہوتے تو وہ مجھے ایک اور کمپوننٹ بنانے میں یا ایک کمپونٹ کو ایکسپینڈ کرنے میں مدد دیتے یعنی کہ جب تک سائیکلز موجود ہیں تو یہ میوچل ریچبلٹی جو ہے ورڈسیز کی یہ رہے گی سائیکلز اب ختم کریں گے تو تب جا کے یہ جو یو سے وی اور وی سے واپس آنے والی بات ہے یہ شاید ممکن نہ ہو اب ادھر ادھر اس گراف کو دیکھیں جو کہ ایکچولی اس پرانے گراف کی ایک نئی ریپرزنٹیشن ہے یہ اے سکلک ہے دوسرا اس میں جو کنیکٹوٹی ہے وہ اب میوچلی ریچبل نہیں میں ادھر سے ادھر آ سکتا ہوں یہاں سے واپس نہیں جا سکتا ادھر سے یہاں آ سکتا ہوں یہاں سے واپس نہیں جا سکتا اور اسی طرح یہاں سے یہاں میں آ سکتا ہوں واپس نہیں جا سکتا اب اس چیز کی ایک مزیدار اپلیکیشن کچھ یوں ہے کہ فرض کریں جو میں نے گراف شروع میں دکھایا تھا جس میں وہ سارے ورٹسیز تھے اور ان کے درمیان ایجز تھے سپوز وہ ایک شہر کا گراف ہے اب شہر میں مختلف ایریاز ہوتے ہیں یعنی کہ جن کو سبز بھی کہتے ہیں لوکیلٹیز بھی کہتے ہیں شہر میں سڑکیں ہوتی ہیں کچھ سڑکیں جو ہیں وہ ریزیڈینشل ایریا میں اور کچھ جو ہیں وہ میجر سڑکیں ہوتی ہیں یہاں پہ اب یہ جو کمپوننٹس ہیں ان کو سمجھیے کہ وہ شہر کی لوکالٹیز ہیں جن کو میں نے لمپ کیا اب ان لوکالٹیز کی کیا پراپرٹی ہے یہ بھی دیکھ لیجئے لوکالٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ سڑکیں ہوں گی جو کہ ون وے بھی ہو سکتی ہیں ٹو وے بھی ہو سکتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی سٹریٹس ہوتی ہیں یعنی کہ آپ ایک ریزیڈینشل ایریا میں اگر گھس جائیں تو وہاں پہ آپ کسی گھر سے کسی دوسرے گھر پہنچ سکتے ہیں لوکیلٹی میں یا اس ایریا میں جو سڑکیں ہیں البتہ لوکیلٹیز کے درمیان جو شہر کی بڑی سڑکیں ہیں وہ ون وے بھی ہو سکتی ہیں ٹو وے بھی ہو سکتی ہیں اور یہ بھی ہوگا کہ شہر کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک جانے کے لیے صرف ایک سڑک ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ون وے ہے یعنی کہ آپ شہر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جائیں تو اسی سڑک سے واپس نہیں آ سکتے اب آپ نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ شہر میں جب واردات ہوتی ہے یا وارداتیں ہوتی رہتی ہیں تو پولیس یا اس طرح کی جو ایجنسیز ہیں وہ ناکہ بندی کرتی ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ شہر کی ان سڑکوں پہ ناکہ لگایا جائے جہاں سے جو بھی حضرات جنہوں نے چوری یا اس طرح کی واردات کی ہے ان کو پکڑنے کے چانسز زیادہ ہوں اگر تو وہ کسی لوکیلٹی میں چلے گئے جہاں پہ سڑکیں بےتحاشا ہیں اور آپ کسی پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ جا سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں تو شاید وہاں پہ مشکل ہو البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ واردات کرنے والے جو شخص اشخاص ہیں وہ جب ایک لوکیلٹی سے کہیں اور جانے کی کوشش کریں تو وہ رستہ صرف ایک ہو ایک ہی سڑک ہو اگر وہ کسی طرح آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ وہ کون سی سڑک ہے تو آپ اس سڑک پہ یا پولیس والے اس سڑک پہ پھر ناکہ لگائیں کیونکہ اگر انہوں نے کوشش کی ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانے کی تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اسی سڑک سے جائیں جو کہ ان دو حصوں کو کنیکٹ کرتی ہے یہ وہ تصویر آپ کچھ بنتی نظر آتی ہے کہ شہر کا ایک حصہ ہے جو کہ میوچلی کنیکٹڈ ہے یعنی کہ اس حصے میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کسی گھر یا کسی پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ جا سکتے ہیں وہاں پہ بےتحاشا سڑکیں ہیں البتہ اس شہر کے حصے سے اس شہر کے حصے میں جانے کے لیے ایک ہی رستہ ہے اور وہ ایکچولی ون وے ہے یعنی کہ آپ ادھر سے صرف ادھر جا سکتے ہیں اسی طرح اس حصے سے آپ ادھر آ سکتے ہیں اور اس حصے سے آپ یہاں آ سکتے ہیں بلکہ اگر آپ یہاں پہ آگے تو یہاں سے آپ واپس نہیں جا سکتے تو اب اگر آپ نے ناکا لگانا ہے یا پولیس نے تو بجائے یہ کہ وہ اس شہر کے حصے میں اور اس حصے میں اور ان حصوں میں تینوں میں جا کے جگہ جگہ ناکا لگائیں۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ناکا جو ہے وہ ان سڑکوں پہ لگایا جائے کیونکہ یہاں پہ میوچلی کنیکشن ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں اب پورے شہر کے نقشے کو لے کے میں نے اس کے اوپر یہ سٹرونگلی کنیکٹڈ جو الگ ہے اس کو چلایا اس سے میں نے یہ ایک لحاظ سے کمپوننٹ ڈیگ بنا لیا ہے یعنی کہ شہر کو میں نے حصوں میں تقسیم کر کے اس میں یہ اب اے سکل کنیکٹیوٹی جو ہے یہ نکال لی اور اب میں یہاں پہ اگر ناکہ لگاؤں یعنی کہ یہ تین جگہ تو اگر کوئی بھی یہاں سے ادھر ادھر سے ادھر جانے کی یا ادھر سے ڈائریکٹلی ادھر آنے کی کوشش کرے گا تو اس کو میں پکڑ سکتا ہوں مجھے ان جگہوں پہ رہنے کی اتنی ضرورت نہیں اگر مجھے خاص طور پر یہ پتا ہے کہ جو بھی صحاباس ہیں جنہوں نے واردات کی ہے وہ یقیناً یہاں سے یہاں پہ یا یہاں سے یہاں پہ جانے کی کوشش کریں گے آپ ان کو شہر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پورا شہر ہے یہ ایک دوسرا شہر ہے یہ ایک تیسرا شہر ہے تو فار ایگزامپل یہاں پہ اگر کوئی واردات ہوئی یہاں سے اب وہ شخص اشخاص جو ہیں وہ اس شہر میں جانے کی کوشش کریں یا اس شہر میں جانے کی کوشش کریں یا اس کے تھرو آنے کی کوشش کریں تو میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ان شہروں کے درمیان یہ وہ تین رستے ہیں جن سے ان کو لازمی گزرنا پڑے گا اور اگر میں ان پہ ناکا لگاؤں تو یقیناً میں ان کو پکڑ سکتا ہوں یہ تو تھی ایک شہر کی مثال یا یہ کہ آپ ایک پورے ملک کی مثال لے لیں جس میں شہر ہیں اور ان کے درمیان سڑکیں ہوتی ہیں اور وہاں پہ آپ کو یہ لازمی نظر آتا ہے کہ کس طرح آپ ایک شہر سے دوسرے شہر یا وہاں سے کسی تیسرے شہر میں جا سکتے ہیں اب یہی جو کاروائی ہے یہ کمیونیکیشن نیٹ خاص طور پہ انٹرنیٹ جیسا نیٹورک جو ہے اس میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایک لحاظ سے انٹرنیٹ جو ہے وہ کئی اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ سے مل کے بنا ہے اصل میں اس کی وجہ جو نام کی انٹرنیٹ ہے وہ لفظ انٹرنیٹ ورکنگ سے بنی ہے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے پاس بہت سارے چھوٹے چھوٹے نیٹورکس یا بڑے نیٹ ورکس ہیں اور وہ مختلف ٹیکنالوجیز کے ذریعے چلتے ہیں کسی میں ایکسٹا ٹونی فائیو ہے کسی میں کوئی ایس این اے ای ای ٹائپ نیٹورک ہے مائکرو ویو ہو سکتا ہے یا اس قسم کے اور سیٹلائٹ نیٹورکس ہو سکتے ہیں ان ساروں کو آپس میں جوڑ کے آپ نے ایک بڑا نیٹورک بنا لیا یہ انٹرنیٹ ورکنگ سے لفظ انٹرنیٹ بنا اب نیٹورکس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے حصے ہوں گے اور اس کی مثال کچھ یوں لیجئے کہ عموماً ایک ملک کے اندر ایک لحاظ سے ایک سب نیٹ ہوتا ہے جس میں اس پورے ملک کے اندر جتنے شہر ہیں یا شہروں کے اندر جو حصے ہیں وہ آپس میں فلی کنیکٹڈ ہیں تو اگر وہ ملک جو ہے وہ گلوبل انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور وہ کنیکشن اگر ٹوٹ جائے کسی وجہ سے تو ایٹ لیسٹ ملک کے اندر جو ٹریفک ہے وہ تو جاری رہ سکتی ہے ٹھیک ہے اس ملک سے آپ باہر جو ہے کہیں اور نہیں جا سکتے ایسی جو صورتحال حال آپ چاہیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک گلوبل کنیکشن جو ہے جو اوپر جا کے کہیں آتا ہے وہ اگر بریک ہو جائے تو میں اپنے کمپیوٹر سے شہر کے کسی اور کمپیوٹر کو ایکسس نہ کر سکوں ایسا کیوں ہو مناسب بات تو یہی ہے کہ ایک لحاظ سے شہر کے لیول پہ بھی اگر فل کنیکٹوٹی مل جائے کہ اگر شہر جو ہے اس کا نیٹورک کسی دوسرے شہر کے نیٹورک سے ڈسکنیکٹ ہو جائے تو ایٹ لیسٹ اس شہر کے اندر تو ٹریفک چلتی رہے اب ایک لحاظ سے یہ کاروائی کیسے کریں گے میرا خیال آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ نیٹورک جو ہے وہ بنانا شروع کر دیں اور بس سوچتے رہیں کہ کیا میں فلی کنیکٹڈ ہوں کہ نہیں نہیں نیٹورک جب آپ ڈیزائن کرتے ہیں اس میں اس کنیکٹوٹی کا آپ لحاظ رکھتے ہیں اور اس میں یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو انٹر کنیکشن نیٹورک ہے شہروں میں یا شہر کے اندر یا ملکوں کے درمیان اس میں یہ اسٹرانگ کنیکٹوٹی ہے کہ نہیں اور اگر نہیں ہے اور آپ اگر پورے انٹرنیٹ کا گراف دیکھیں تو اس میں اب آپ اسٹرانگ کمپوننٹس تلاش کریں ان اسٹرانگ کمپوننٹس سے پھر یہ فائدہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ وہ جو ملک ہے یا ایک ایک واحد ملک جو ہے یا می بی ایون ریجن جیسے کہ پورا یورپ پورا امریکہ یا پورا ایشیا جو ہے وہ ایٹ لیسٹ آپس میں کنیکٹڈ رہے پھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسٹرانگ کمپوننٹس کے درمیان کنیکشنس ہیں وہ چونکہ کمپوننٹس کے درمیان ہیں تو چانسز ہیں کہ ان کنیکشنس پہ جو ٹریفک ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی تو اگر آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں ایک گراف میں ایک کمیونیکیشن گراف کے اندر کہ جو اسٹرانگ کمپوننٹس کون سے ہیں اور ان کے درمیان کون سے لنکس ہیں تو وہ لنکس جو ہیں ان کے اوپر دو طرح سے آپ کو نظر رکھنی پڑے گی ایک یہ کہ وہ بریک نہ ہو کیونکہ اگر وہ بریک ہو گئے تو آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوگا دوسرا یہ کہ ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہو اصل میں میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو اسٹرانگ کمپوننٹس والی کنیکٹوٹی والی بات ہے اس کی ایپلیکیشن کئی ہیں اور بہت اہم بھی ہیں خاص طور پہ کمیونیکیشن نیٹورکس میں جس میں ٹیلی فون انٹرنیٹ یا اس قسم کے نیٹورکس شامل ہیں اور روڈس بھی جو ہیں وہ شامل ہیں آئیے اب ہم گفتگو اس جانب لے کے چلتے ہیں کہ ٹھیک ہے پرابلم کی ہمیں سمجھ آ گئی اب اس کا حل کیسے تلاش کریں میں نے حل تو آپ کو دکھا دیا اور اس کی بنا پہ میں نے یہ ساری گفتگو بھی کر دی کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کی اہمیت بھی بیان کر دی لیکن اب آئیے کہ ہم یہ پرابلم جو ہے اس کو کیسے سولو کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں پھر ہم وہی depth first اسٹریٹجی جو ہے ٹریورسل کی اس کو استعمال کریں گے اور ایک لحاظ سے یہ ایک بڑا ایلیگینٹم آپ کو نظر آئے گا اور ٹرکی بھی بڑا ہے لیکن اس سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح clever algorithms کے ذریعے بعض گات اور بڑے اچھے ٹائم کے لحاظ سے بھی الگردم سے آپ بڑی بڑی مشکل پرابلم جو ہیں وہ حل کر سکتے ہیں اور اس میں کس طرح ہم یہ گراف کو ایز اے ماڈل استعمال کرتے ہوئے حل تلاش کرتے ہیں وی پرٹیشن the ورڈ سیز آف دا ڈایا گراف ان ٹو آف ایچ سب سیٹ از اسٹرانگلی کنیکٹ وی سی دیٹ ٹو ورڈ ایز یو اینڈ وی آر یہ جو بات ہے یہ اب اسٹرانگ کمپوننٹس کی ڈیفینیشن بن گئی جو میں نے آپ کو تصویری خاکوں سے اب دکھائی ہے کہ آپ ایک ڈایا کو لے کے اس کے حصے بناتے ہیں سب سیٹس بناتے ہیں اور اس میں جو حصے جو بنتے ہیں وہ پھر اندرونی طور پہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں یہ اب وہ جو سپر وڈسیز تھے وہ میں نے آپ کو دکھائے اور جو میوچل ریچبلٹی ہے اس کی ڈیفینیشن جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی اور دوبارہ یہ کہ یو وی اگر دو ورڈ ہیں ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ میں تو یو سے وی اور وی سے واپس آپ یو آ سکتے ہیں اور اس کو ہم کہیں گے میوچل ریچبلٹی It is easy to see that mutual reachability is an equivalence relation. The equivalence relation partitions the vertices into equivalence classes of mutually reachable vertices and these are the strong components. This equivalence relation thing we discussed in data structures when we developed union find algorithm. develop kiya tha. وہاں پہ میں نے اکوبلنس ریلیشنز کی مثال دی تھی جس طرح الیکٹریکل سرکٹس ہیں وہ بھی ایک کمیونیکیشن نیٹورک ہے اس میں اگر ایک کمپوننٹ سے دوسرے یا دوسرے سے آپ واپس آ سکتے ہیں کسی الیکٹریکل کنیکشن کی بنا پہ تو وہ اکوبلنس ریلیشن آپس پہ رکھتے ہیں وہاں پہ خیر اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم یونین فائنڈ الگریدم ڈیولپ کرنا چاہتے تھے جس میں ہم وہ سیٹس بناتے تھے پھر ان کی یونین ہم کرتے تھے یہاں پہ البتہ یہ جو اکوبلنس ریلیشن ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ آپ کے پاس دو وڈیز یو اور وی ہیں یو سے آپ وی جا سکتے ہیں اور وی سے آپ واپس یو آ سکتے ہیں تو ان کے درمیان اکوبلنس ریلیشن بنی اب اگر آپ ایسے پیئرس جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور جتنے پیئرس آپس میں میوچلی ریچبل ہیں یعنی کہ یو وی ڈبلیو ہیں تو یو وی اور وی ڈبلیو اور ڈبلیو یو یہ ان تینوں کے درمیان یہ اکیولنس جو ریلیشن ہے وہ ہے اور ریلیشن یاد رہے کیا ہے ریچ ریچبلٹی کی اگر تو یہ ہے تو یہ تین وڈ جو ہیں ان کا اب آپ ایک سب سیٹ بنا لیں جس کو ہم کہیں گے اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ تو آئیے اب ان کی آئیڈیفیکشن کی طرف چلتے ہیں کہ یہ میوچل ریچبلٹی جو ہے یہ ہم کیسے تلاش کریں گے اور پھر یہ اکیولنس سیٹس ایکچولی بن جائیں گے اکیولنس ریلیشن کو استعمال کر کے سب سیٹس بنیں گے اف وی مرچ دا ورڈ سیز ان ایچ اسٹرانگ کمپوننٹ ان ٹو سنگل سپر وس And join جوائن ٹو سپر وٹسیز اے if بی ایف اینڈ اونلی اینڈ وی این بی سچ دیکھا وی از ان دین دا ریزلٹنگ ڈایا گراف از کولڈ دا کمپوننٹ ڈایا گراف اینڈ دا کمپوننٹ ڈایا گراف از نیسرلی اے سیکلک اب یہاں پہ اصل میں میں نے یہ جو آپ کو دوسرا گراف دکھایا تھا تصویر میں جس میں میں نے جو کمپونے سے ان کو لمب کر کے ایک سپر ورٹکس بنایا تھا اے بی سی ورٹی کا ڈی ای کا اور ایف جی ایچ آئی کا یہ اس گراف کی میں پراپرٹیز بیان کر رہا ہوں کہ وہ کیسے بنا اور جو آخری بات کہ دا کمپوننٹ ڈائگراف از نیسرلی سکلے کو میرا کوشچن ہے کین یو سی وائی میں نے اس کی وجہ بیان کی تھی لیکن اگر آپ اس کا دوبارہ جائزہ لیں تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ مجھے بتائیے Consider DFS of a diagraph. Once you enter a strong component, every vertex in the component is reachable. So the DFS does not terminate until all the vertices in the component have been visited. Thus, all vertices in a strong component must appear in the same tree of the DFS forest. یہاں پہ اب میں نے ڈی ایف ایس کی بات شروع کی اور وہ یوں کہ آپ کے پاس یہ جو ڈائگراف ہے جو کہ سکلک بھی ہو سکتا ہے اے سکلک بھی ہو سکتا ہے اس پہ آپ ڈی ایف ایس چلائیں اچھا جو ڈی ایف ایس تھا وہ ہم کسی نوٹ سے شروع کرتے ہیں اور وہ جو فور تھا اصل میں وہ تمام ورڈ کو ون بائی ون چیک کر کے وہاں سے ڈی ایف ایس کو چلاتا ہے البتہ جو مثالیں ہم نے کی تھی خاص طور پہ ٹاپولوجیکل سورٹ میں وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ ایک ورٹکس سے میں جب شروع ہوتا ہوں تو اس وکس سے جتنے ورٹسیز ریچبل ہیں میں ان تک پہنچ جاتا ہوں پھر ان ورٹسیز سے جو آگے ریچبل ورٹسیز ہیں ان تک بھی پہنچ جاتا ہوں یہ جو ریکرجن تھی یہ ختم اس طرح ہوتی تھی کہ آخر میں میں کسی ایسے ورٹکس پہ پہنچتا تھا جہاں سے کوئی اور ایج باہر نہیں جا رہا یا وہ جو کمروں کی مثال تھی کہ میں ایک ایسے کمرے میں آتا ہوں جس میں میں ایک دروازے سے داخل تو ہو جاتا ہوں لیکن اس کے بعد ادھر سے کوئی اور دروازہ جو ہے کسی اور کمرے میں نہیں جاتا یہ جو بات ابھی میں نے کہی ہے اسٹرانگ کمپوننٹس کے حوالے سے کہ اگر فرض کریں آپ کو پتا ہے کہ گراف میں جو چند ورٹسیز ہیں وہ میوچلی ریچبل ہیں جو میں نے مثال آپ کو دکھائی تھی اس میں وہ اے بی سی کو دیکھ لیجئے وہ تینوں ورٹسیز جو ہیں وہ میوچلی ریچبل ہیں اب اگر میں ان تینوں پہ ڈی ایف ایس چلاؤں تو یقیناً یہ ہوگا کہ اگر میں اے سے شروع ہوں تو بی اور سی پہ میں ضرور پہنچوں گا اس سے آگے میں کہا جاتا ہوں وہ تو ان ایجز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ان تین کے بارے میں میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ ان پہ ڈی ایف ایس اگر چلاؤں تو ڈی ایف ایس تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ یہ سارے جو ہیں یہ کور نہ ہو جائیں تو آئیے میں اب اس گراف پہ جو مثال ہم لے رہے ہیں اس پہ ہم ڈی ایف ایس چلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا حاصل ہوتا ہے یہاں پہ اب میں نے اسی گراف کو ڈی ایف ایس آرڈر میں دکھایا ہے اور ایکچولی اس کے ٹریز بنا کے دکھائے ہیں اس کو میں نے ری ارینج بھی کر دیا ہے آپ ان کو دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ یہ تو اصل میں وہ کمپونٹس تھے جو کہ میں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے لیکن میں شروع سے کاروائی کرتا ہوں تاکہ جو نتیجہ آپ کے سامنے ہے اس کی سمجھ آ جائے اس نوٹ پہ دیکھیے میں نے جو سٹارٹ ٹائم تھا ڈسکور ٹائم ون شو کیا ہے اور اس پہ فنش ٹائم ایٹ ہے یعنی کہ ڈی ایف ایس ایلگردم جو تھا اس نے سب سے پہلے اس نوٹ کو پکڑا اس نوٹ سے پھر میں ایج کی جانب گیا ایج پہ دیکھیے کہ جو ڈسکور ٹائم ہے وہ ٹو ہے اب ایج سے آگے کوئی اور ایج نہیں ایکچولی وہاں سے واپس ایک ایج جو ہے وہ آئی کی جانب جاتا ہے تو اگر ڈی ایف ایس کو آپ دیکھیں تو آپ آئے سے ایج میں آئے تھے ایج سے جب آپ نے اس ایج کو فالو کیا تو واپس آپ آئے پہ پہنچ گئے لیکن آئے کو اس وقت ہم ایک کلر دے چکے تھے یا وہ ریڈ تھا یا وہ بلو تھا بلو کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ٹوٹلی ڈسکور ہو چکا ہے یہاں پہ سمپلی یہ کہ یہ ورٹسیز ہیں البتہ یہ چیز آپ یاد رکھیے کہ جب آپ اس ورٹکس میں آتے ہیں تو یہاں سے جب آپ واپس اس چانک جاتے ہیں تو آپ کو وہی ورٹکس ملتا ہے جو کہ آپ وزٹ کر چکے ہیں یا اس کو پروسیس کر رہے ہیں اس پنا پہ ایچ کا جو فنش ٹائم ہے وہ 3 ہے اب ادھر سے ریکرشن آپ کو واپس یہاں پہ لے کے آئے گی لیکن ابھی آپ ختم نہیں ہوئے وہاں سے آپ f پہ جائیں گے f سے آپ جی پہ آئیں گے جب جی سے واپس اس ایج کو دیکھیں گے آپ کو واپس آئی پہ لے آئے گا ایک لحاظ سے یہ اصل میں وہ بیک ایج بن جائے گا کیونکہ دیکھیے یہاں پہ وہ سائیکل ہے جہاں تک ٹائمز کا تعلق ہے f کا ڈسکور ٹائم 4 ہے جی کا ڈسکور ٹائم 5 فینش ٹائم 6 ایف کا 7 اور فائنلی جو ہے وہ اس کا ٹائم ہے اچھا اب یہاں سے اگر آپ کاروائی شروع کریں یعنی کہ آئے سے تو آپ صرف ان ورڈ کو وزٹ کر سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اگر آپ اپنا وہ گراف ہمارا جو گراف ہے ایگزامپل کا اس کو دیکھیں تو آئی جی ایچ یہ جو ایف جی ایچ آئی ورڈ ہیں یہ آپس میں تو میوچلی ریچبل ہیں لیکن یاد ہے جب میں نے اس کا ایک سپر ورٹیکس ورٹسیز بنا کے جو کمپوننٹ ڈیگ آپ کو دکھایا تھا وہاں پہ جو سپر ورٹیکس اے بی سی اور سپر ورٹیکس ڈی ای تھے ان دونوں سے آپ سپر ورٹیکس ایف جی ایچ آئی میں تو آ سکتے ہیں لیکن اس سپر ورٹیکس یعنی کہ ایف جی ایچ آئی سے آپ واپس نہیں جا سکتے تو اب سوچئے کہ اگر میں آئی سے ڈی ایف ایس شروع کروں تو آئی کی بنا پہ ایف جی ایچ اور آئی جو ہیں ان کو تو میں ساروں کو وزٹ کر لوں گا ڈی ایف ایس آرڈر میں البتہ کوئی ایج نہیں جو کہ مجھے اے بی سی کی جانب لے کے جائے یا ڈی ای e کی جانب لے کے جائے اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ ڈی ایف ایس ٹری جو ہے یہ صرف آئی ایچ ایف اور جی کے درمیان ہے اب آپ کا جو ایل ڈی ایف ایس ہے وہ نیکسٹ ای e کو لیتا ہے کیونکہ اس نے تو سارے ورڈسز کو ٹریٹ کرنا ہے ای e پہ جب پہنچے اس کو ہم نے وزٹ نہیں کیا اس کا ڈسکور ٹائم 9 ہے یہاں سے ہم ڈی پہ جائیں گے اس کا ڈسکور ٹائم 10 ڈی سے آگے ہم جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں ڈی سے ہم ایکچولی اس جانب آئیں گے لیکن یہاں پہ جب ہم آئیں گے تو وہ جو جتنے ورڈسیز ہیں وہ ہم پہلے وزٹ کر چکے ہیں تو وہاں سے ہم واپس ای پہ آئے ای پہ جب ڈی سے واپس ای کی جانب آئے تو یہاں پہ دیکھیے ای پہلے ہی ڈسکور ہو چکا ہے یعنی کہ ڈی اور ای کا جو گراف ہے یا ٹری ہے وہ صرف ان دو ورڈ پہ مشتمل ہے ای سے دیکھیے جی کا ایک کنیکشن تھا لیکن جب میں ای سے جی کی جانب آؤں گا تو جی جو ہے وہ تو پروسیس ہو چکا ہے اس لیے اس کو میں نے ایز اے ڈاٹڈ ایج دکھایا ہے اب دیکھیے کہ یہ دوسرا ٹری بن گیا فائنلی میں نے اگر سی سے پھر کاروائی شروع کی تو سی سے میں اے میں جاؤں گا اے سے اصل میں تین رستے ہیں ایک بی کی جانب جاتا ہے ایک ڈی کی جانب جاتا ہے اور ایک جی کی جانب جاتا ہے البتہ اے سے ڈی جانے کا کوئی حاصل نہیں ہوگا کیونکہ ڈی کو میں ڈسکور کر چکا ہوں جی پہ جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جی کو بھی میں ڈسکور کر چکا ہوں یہاں پہ میں صرف بی میں آؤں گا بی سے ایف پہ بھی میں جا سکتا ہوں واپس سی پہ بھی میں آ سکتا ہوں لیکن یہ دونوں ایجز جو ہیں یہ ہیں گراف کے ان کو اگر میں فالو کروں تو میں ان دو جگہ پہ آتا ہوں جن کو میں ٹوٹلی پروسیس totally کر چکا ہوں البتہ سی جو ہے یہ ابھی انڈر پروسیس ہے لیکن اس کا میں رنگ جو ہے تبدیل کر چکا ہوں نتیجاتن کہ سی اے بی جو ہے یہ جو ہے ایک تیسرا سب ٹری بن گیا ایک ٹری بن گیا اور یہ جو اب تین ہیں یہ اصل میں تین ٹریز ہیں ڈی ایف ایس فوریسٹ کے البتہ ذرا اب دیکھیے ان دائروں کی جانب یہ سفید رنگ کے دائرے جو میں نے ان سب ٹریز پہ لگائے ہیں کیا آپ پہچان رہے ہیں کہ یہ ایکچولی وہ اسٹرانگ کمپوننٹس ہیں دیکھیے آئے F, G, H, I ایک اسٹرانگ کمپوننٹ تھا D, E دوسرا تھا اور A, B, C جو ہے وہ تیسرا تھا اور ٹھیک ہے ان کے درمیان ایجز ہیں لیکن جہاں تک ٹریز کا تعلق ہے اس میں صرف سالڈ ایجز کو دیکھیے وہ C, A, B کے درمیان ہے E اور D کے درمیان ہے I سے H, I سے F اور F سے G کے درمیان ہے جس کی بنا پہ اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ تین ٹریز جو ہیں یہ اصل میں جو گراف کے کمپوننٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں یہ تو بڑی آسان بات نکلی کہ آپ ایک ڈایا لیں اس پہ ڈی ایف ایس چلائیں اور لگتا ہے کہ ڈی ایف ایس سے جو فارسٹ بنے گا اس میں ہر ٹری جو ہے اس میں ورٹسیز جو ہیں وہ اصل میں وہ سٹرونگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس ہیں نہ آپ کو صرف یہ پتا چلا کہ وہ کمپوننٹس کون سے ہیں بلکہ یہ بھی پتا چل گیا کہ کتنے ہیں اور ان میں آپس میں کنیکٹوٹی کیا ہے اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس کے درمیان کنیکٹوٹی کیا ہے تو کیا ان جنرل یہ ایلبردم ایسے ہی ہے کہ ڈی ایف ایس چلائیں اور اس کے نتیجے میں جو فارسٹ بنے اس میں ٹریز جو ہیں وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ ہیں۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے دیکھیے ڈی دی ایف ایس کے اندر ہم ڈی ایف ایس جو ہے وہ کسی بھی ورٹک سے شروع کر سکتے ہیں پہ میں نے آئی سے جو کاروائی شروع کی تھی اس کے بعد میں نے ڈی سے اور پھر فائنلی سی سے لیکن یہ مجھے کیسے پتا تھا کہ میں اس آڈر میں کروں ایکچولی مجھے نہیں پتا تھا میں نے سمپلی ڈی ایف ایس چلا دیا وہ تو ایک لحاظ سے ذرا خوش قسمتی کی بات تھی کہ میں نے اس کو اسی آرڈر میں کیا یعنی کہ جو سٹارٹنگ ورڈ تھے ان کو میں نے اس طرح چنا کہ میرے پاس جو فوریسٹ بنے اس میں ہر ٹری جو ہے وہ ایکچولی اسٹرانگلی کنیکٹ کمپوننٹ ہو جیسے کہ میں نے عرض کیا ان جنرل ایسا نہیں ہوگا اور وہ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ ڈی ایف ایس کہیں اور سے شروع کر دیں تو چانسز ہے کہ شاید آپ پورے کا پورا گراف جو ہے اس کو ایک ہی ڈی ایف ایس اسٹری میں لے آئے اور یہی جو گراف ہمارے سامنے ہے اس میں اصل میں یہ کاروائی ہم اگر کریں تو یہ نتیجہ سامنے آ جاتا ہے تو ذرا دیکھیے یہاں پہ اب میں نے اسی گراف میں جو ڈی ایف ایس ہے وہ اے سے شروع کیا ہے اس دفعہ میں نے آئی سے شروع نہیں کیا نہ ہی میں نے ڈی سے شروع کیا اب ذرا دیکھیے کیا با بات بنی اے سے میں بی پہ گیا بی سے میں سی پہ گیا سی سے پھر میں واپس ریکرشن جو ہے وہ مجھے اے پہ واپس لے آئے گی البتہ اے سے میں اب ایف ڈی پہ جا سکتا ہوں اور ایکچولی بی سے ہی میں ایف پہ چلا جاؤں گا کیونکہ دیکھیے بی سے جو کنیکشن ہے وہ ایف کے ساتھ ہے یعنی کہ سی سے واپس جب میں بی پہ آؤں گا تو یہاں سے میں ایف میں چلا جاؤں گا یہ کنیکشن ہے اور وہی بات کہ جب میں اس کمرے میں ہوں اس کمرے میں مجھے دو دروازے, دروازے نظر آئے ایک سے میں سی کی جانب کیا اور دوسرے سے میں ایف کی جانب گیا اب اگر میں ایف میں چلا جاؤں تو یہاں سے میں جی جی سے آئی آئی سے ایچ یہ تینوں ورڈسیز جو ہیں ایف کے بعد ان کو میں کور کروں گا اور اس کے بعد دیکھیے فائنلی جب میں بی سے ہوتا ہوا اے واپس آؤں گا تو وہاں سے اب ڈی کا بھی کنیکشن ہے جب میں ڈی پہ آؤں گا تو یہاں سے میں ای پہ, پہ پہنچ جاؤں گا تو اب دیکھیے پورے کا پورا گراف جو ہے وہ ایک سنگل ڈی ایف ایس ٹری میں آ گیا ہے اب ان کو فی الحال ذرا نظر انداز کیجیے یہ جو سفید دائرے ہیں ان کو نہ دیکھیے اس ٹری کو دیکھیے کہ وہ یہ پہ روٹڈ ہے کیونکہ یہاں سے میں نے ڈی ایف ایس اپنا چلایا تھا اور اس جگہ پہ شروع کرنے کی بنا پہ میں نے سارے کے سارے نوٹ جو ہیں وہ وزٹ کر لیے اور اس پہ میں نے اب یہ دیکھیے ٹائمز بھی ڈال دیے ہیں کہ اے جو ہے وہ ون پہ ڈسکور ہوا اور دیکھیے اس کا فنش ٹائم اے ہے جو کہ سب سے زیادہ ہے یعنی کہ یہ وہ ویلیو ہے جو کہ آپ کو حاصل ہوگی جب آپ تمام جو ورڈسیز ہیں وہ وزٹ کر چکے ہیں اس سے پہلے جو ڈی ایف ایس فوریسٹ تھا اس میں تین ٹریز تھے اس دفعہ ہمیں صرف ایک ٹری ملا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم اس کو اے سے نہ شروع کرو لیکن آپ یہ الگریدم میں کیسے بتا سکتے ہیں کہ ایک ڈایاگراف جو ہے اس کے اس والے ورٹیکس کو اووائیڈ کرو ڈی ایف ایس کے لیے یا سٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے اور اس والے ورٹیکس کو چنو انفارچونیٹلی یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ آپ ایک ایلگریدم میں ایک سٹیٹمنٹ ڈال دیں کہ کسی ورٹیکس کو رینڈملی چن لو اور اس سے جو نتیجہ ہمیں حاصل ہونا ہے وہ حاصل ہو جائے اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو سفید دائرے میں نے لگائے ہیں یہ ان کمپونٹس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں جو کہ ہمیں پتا ہے کہ اس گراف میں ہیں البتہ یہاں پہ صرف ایک ٹری ہی بنا ہے اور اس میں ہمیں ٹری کی مناسبت سے یا فوریسٹ جو میں نے آپ کو ابھی پہلے دکھایا تھا کمپوننٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوئی یہ جو دو ڈی ایف ایس ٹریز ہیں یا فوریسٹ بھی کہہ لیے ایک فارسٹ میں تین ٹریز تھے اور دوسرے فارسٹ میں صرف ایک ٹری ہے ان دونوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک میں ہمارا جواب موجود ہے اور وہ جواب اگر ہم تلاش کر لیں تو ہمیں وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس مل جائیں گے بات اب ہے کہ ڈی ایف ایس جو ہے اس کو ایک خاص طریقے سے چلانا ہے وہ طریقہ کیا ہے کہ ہم ایسے نوٹ سے نہ شروع ہوں جس کی بنا پہ پورے کا پورا گراف جو ہے وہ ڈی ایف ایس ریورسل میں کور ہو جائے جیسے کہ میں نے یہ دوسری مثال میں آپ کو دکھایا تھا یعنی کہ اے سے آپ نے دیکھا تھا کہ جب میں نے آئی سے پھر ڈی سے اور پھر اے سے ڈی ایف ایس چلایا تھا تو جو فوریسٹ بنا تھا اس میں سارے کمپونیٹس جو تھے وہ میرے سامنے آ گئے تھے تو کوشچن یہ ہے کیا میں ڈی ایف ایس کو آڈر کر سکتا ہوں اس طریقے سے کہ وہ اس ترتیب سے کو پک کرے ایک لحاظ سے وہ جو فور لوپ ہے آؤٹر فور لوپ جو کہ ایک ایک ورٹس کو لے کے اس کے اوپر ڈی ایف ایس وزٹ چلاتا ہے میں کسی طرح اس کو کنٹرول کروں اس کنٹرول کے لیے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ اب جو ایلگر جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی شکی ہے اور ایک لحاظ سے اس کو آپ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ کس کی, کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کیسے تو ایک ایلیگنس کی بات بھی ہے کہ کس طرح ایک بڑی اچھی سی بات سوچ کے ایک سمپل سی اسٹریٹجی سوچ کے ہمیں یہ جواب جو ہے یہ مل جائے گا تو آئیے آپ ذرا اس سٹریٹ کی جانب چلتے ہیں کہ ہم یہ ڈی ایف ایس کو کیسے آڈر کریں گے سپوز یو نیو دا کمپوننٹ ڈیگ ایڈوانس بٹ دس از need to know the strong components and this اسٹرانگ solve. اب یہ جو دو باتیں ہیں ان کو آپ دیکھ کے ضرور مسکرائے ہوں گے کہ جو کلیور ایلبردم ہے یا یہ جو کلیور اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے جواب بتا دو یعنی کہ گراف کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتا دو کہ اس کے اسٹرانگ کمپوننٹ کون سے ہیں انٹرانگ کمپونیٹس کو لے کے میں ڈی کو ایک خاص طریقے سے چلاؤں گا اور یقیناً وہی آنسر آئے گا جو کہ آپ مجھے پہلے بتا چکے ہیں لیکن اس کے بارے میں میں, میں نے خود ہی کہہ دیا یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات ہے ریڈیکولر سی بات ہے کہ سوال میں نے کیا اور اس کا آنسر جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اس جو پرابلم کا حل بتا دو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ ڈی ایف ایس کو کیسے آرڈر کرتے ہیں خیر یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی یہ ہم ایک ہائپوتھیکل سچویشن لے رہے ہیں جس کی بنا پہ ہم پھر کچھ ری ارینجمنٹ کریں گے اپنی ڈی ایف ایس کی اور اس کی بنا پہ, پہ ہمیں واقعی وہ اسٹرانگ کمپوننٹس ملیں گے تو فی الحال یہ آرگیومنٹ ایکسپٹ کیجئے کہ مجھے اسٹرانگ کمپوننٹس کا پتا ہے یہی میں نے لکھی ہے پہلی بات کہ سپوز دیٹ یو نیو دا کہ وہ کمپوننٹس کا جو ڈائریکٹ ہے سیکلی گراف ہے جس میں وہ سپرورٹیز ہیں یہ آپ کو پتا ہے further suppose that you have computed a reverse topological order on the component dag that is the edge uv in the component dag then v comes before u topological sort ابھی ہم نے پڑھا ہے اس میں کیا ہے میں نے آپ کو ایک گراف دیا جس میں سائیکل نہیں ہے یاد ہے میں نے ٹاپولوجیکل شارٹ میں کہا تھا کہ اس میں سائیکل نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس میں پیسیڈینس ریلیشن ہوتی ہے اور اگر اس میں سائیکلز ہوں گے تو پھر آپ اس کی لینیئر آرڈرنگ جو ہے وہ نہیں کر سکتے اور لینیئر آرڈرنگ کی مثال میں نے آپ کو جو دکھائی تھی اس میں یاد ہے کس طرح میں نے ورڈسیز کو ایک لائن میں لگایا تھا اور ایسے کے تمام ایجز جو تھے وہ لیفٹ سے رائٹ right کی جانب جا رہے تھے کوئی ایج جو تھا وہ رائٹ right سے لیفٹ کی جانب نہیں جا رہا تھا اس کو میں نے کہا تھا کہ میں نے گراف کی ٹوپولوجی جو ہے اس کو چینج کر کے ایسے بنا دیے ہے تو اب یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کو فرض کریں میں کمپوننٹ ڈیگ یعنی کہ وہ سپر وٹسیز کا جو گراف ہے وہ آپ کو میں دیتا ہوں جو کہ یہ سک ہے یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں اب آپ یہ کریں کہ اس کمپوننٹ ڈیگ کے اوپر ٹاپولوجیکل شارٹ چلائیں وہ جو تین سپر ورٹسیز والا گراف تھا اس کو لے کے آپ اس پہ ٹاپولوجیکل شارٹ چلائیں اور اس سے جو آرڈر آئے اس کو ریورس کر دیں سمپلی ان ورٹسیز کو ریورس آرڈر میں لکھیں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ گراف کو کچھ کر دیں سمپلی اس ڈیگ کا ٹاپولوجیکل آرڈر جو ہے اس کو ریورس کر دیں وہ تصویری طور پہ کیا ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیجیے یہاں پہ میں نے یہ جو ڈیگ ہے ہمارا اس کو میں نے سپر وز کو اس طرح ری آڈر کیا ہے کہ یہ ٹاپولوجیکل سارٹ یا ٹاپولوجیکل آرڈر بن رہا ہے جس میں دیکھیے سب سے پہلے کے ڈی ای اور کے بعد دیکھئے کس طرح یہ جتنے ایجز ہیں یہ لیفٹ سے رائٹ right جا رہے ہیں اب میں نے ان ایجز کو تو ایسے ہی رکھا ہے البتہ یہ جو سپر وٹ ہیں ان کو آرڈر میں نے ریورس کر دیا ہے وہ کیا ہوا ایف جی پہلے آ گیا ڈی ای e, سپر وٹکس اس کے بعد میں اور اس کے بعد اے والا جو سپر وٹکس ہے یہ آ گیا تو یہاں پہ سمپلی یہ کہ مجھے کمپوننٹ ڈیک کے اوپر ٹاپولوجیکل آرڈر جو ہے اس کو لے کے میں نے ریورس آڈر میں لکھ دیا اب اس کو لے کے کیا کریں وہ یہ نیا رن DFS یعنی کہ اپنے گراف کے اوپر DFS چلائیں بٹ every time you need a new vertex to start the search from select the next available vertex according to the reverse topological order of the component dag this way the search will not leak out into other components because other components would have already visited up اس کا میں تصویری خاکہ آپ کو دکھاؤں گا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کاروائی آپ دیکھ بھی چکے ہیں تو دیکھیے یہاں پہ اب ہوا کیا اگر فرض کریں مجھے کمپوننٹ ڈیگ مل جاتا ہے یہ ابھی میں نے نہیں کہا کہ کیسے لیکن اگر مجھے مل گیا اس کا میں نے ٹاپولوجیکل سارٹ کیا جس میں اے بی سی جو تھا وہ سب سے پہلے آ گیا تھا وہ سپر ورٹیکس پہ ڈی ای اور پھر ایف جی ایچ آئی۔ میں نے اس کو ریورس کر دیا جس کی بنا پہ ایف جی جو ہے وہ پہلے آ گیا ڈی e جو ہے وہ دوسرا اور ABC بی جو ہے وہ تیسرا اب آپ یہ کریں کہ فرض کریں یہ انفارمیشن اب آپ کے پاس ہے ریورس ٹاپولوجیکل آرڈر ہے آپ نے ایک ورٹیکس سے DFS کو شروع کرنا ہے وہ اب وہ کون سا ورٹیکس چنے وہ اس ٹاپولوجیکل سورٹ میں جو سب سے پہلے سپر ورٹیکس ہے ان میں سے کسی نوٹ کو لے لیں وہ کون سے ہیں ایف جی ایچ اور آئی میں نے جب ڈی ایف سب سے پہلے آپ کو دکھایا تھا اس ایگزامپل گراف میں تو یاد ہے میں نے آئی سے شروع کی تھی کاروائی اس سے ایک ٹری بنا تھا پھر میں نے ڈی سے کاروائی شروع کی تھی اس سے بھی ایک چھوٹا سا ٹری بنا تھا پھر میں نے فائنلی اے سے کاروائی شروع کی تھی جس سے پھر ایک تیسرا ٹری بنا تھا اور یہ پھر DFS ایف بنا تھا اور اس میں ہر ٹری جو تھا وہ کمپوننٹ ہے اب ذرا دیکھیے کہ کیا یہ چوائس جو ہے آئے کی پہلے پھر D کی اور پھر فائنلی A کی ایز سٹارٹنگ پوائنٹ فور DFS کیا یہ وہ نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہو کیونکہ اگر ایسا ہو تو جو ڈی ایف ایس فوریسٹ بنتا ہے اس میں ہر ٹری جو ہے وہ ایک اسٹرانگ کمپوننٹ بنتا ہے اور یہ چوائس آف ورٹسی اسٹارٹنگ یہ ٹاپولوجیکل سارٹ ریورس ٹاپولوجیکل سارٹ کے حوالے سے کیا بن رہی ہے پہلا سپر ورٹیکس ایف جی ایچ آئی ہے ان میں سے آئی کو لے لیں ایف کو لے لیں جی کو لے لیں یا ایچ کو لے لیں تینوں میں سے کسی چاروں میں سے کسی کو لے لیں اس کا ایک ہی ٹری بنے گا اسی طرح ڈی اور ای e میں سے کسی کو لے لیں اس کا بھی ایک ٹری بنے گا یہ ضرور ہے کہ اگر آپ ڈی سے جب شروع کریں گے وہاں سے ایک ایج آپ کو ایف جی ایچ آئی والے کمپونٹ کی طرف لے کے جائے گا لیکن وہ ریورس ٹاپولوجیکل آڈر کی وجہ سے ایکچولی آپ پہلے ہی وزٹ کر چکے ہیں اس کا تو ٹری بن گیا اور ڈی ای -E سے آپ اے بی سی والے کمپوننٹ میں نہیں جا سکتے کیونکہ اس طرف کوئی ایج ہے ہی نہیں یعنی کہ پھر ڈی ای -E کا ایک ہی ٹری بنا اور پھر فائنلی جب آپ اے بی سی میں سے کسی کو چنے گے اس کا بھی ایک ہی ٹری بنے گا تو یہ ہے وہ کاروائے جس کے بنا پہ ہم ڈی ایف ایس کو ایک خاص طریقے سے آڈر کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ساری بات میں نے اس طرح شروع کی تھی کہ مجھے گراف کے ساتھ اسٹرانگ کمپوننٹ بتا دو لیکن یہی تو ہر سوال ہے جس کا جواب ہم تلاش کر رہے ہیں تو اس طرح تو الگردم نہیں چلے گا اب ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ریورس ٹاپولوجیکل آرڈر ہے کمپوننٹ ڈیک کا یہ ہم سٹرونگ کمپوننٹس کو حاصل کیے بغیر کیسے پتا چلائیں کیونکہ اگر ہمیں یہ پتا چل جائے تو پھر ہم اپنے ڈی ایف ایس کو آڈر کر لیں گے آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے میں یہ کاروائی آج مکمل نہیں کر سکتا میری تجویز کے آپ کتاب میں سٹرونگ کمپوننٹس کے بارے میں پڑھیے جس میں یہ الرگردم مکمل طور پہ ہے ہم انشاءاللہ یہ الگوریتم اگلی دفعہ مکمل کریں گے تب تک خدا حافظ